Thank <laughs> you. Vielen Dank. اپنے شہر اپنے دوستیار جتنا جس آدمی کا بس ہے بس ہو جاتا ہے اپنے کسی جی کو بھی اس کے بعد سے زیادہ نہیں دی جاتی جس آدمی کا بس اس وہ جو ہمارے کانٹراکت ہے یہ کوئی کانٹراکت تو بتائی نہیں ہے تو بنا اور عالم انسانی کے بدلے کی میں اس پر سے جنوں کا غلط ہے انہوں نے کام روکے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنا اور بڑا دام دم ہوتا ہے کہ ہو. ہو. اور بند ہے بہت ساتھی ہوں اور آخر کرنے والے ہمارے یقین ہے وہاں پر ہیں. بندہ بننے کے معاملے کا جو ہے بتاتے ہیں مطلب کرتا ہے کہ کیا چیز حاصل کرنی ہے کیسے حاصل کرنی ہے کس لیے کیا چیز حل کرنی اترح؟ اللہ معاوضہ دنیا میں چار دوڑ دیں گے بڑے لال مارے سب مہمان اصول اصول کو مطالعہ کرتا ہے کہ اصول سیکھنا ہے آپ طریقہ کار بتاتا ہے کس طریقے سے سیکھنا ہے کیوں کرنا ہے یہ جی تو صحیح ہے موضوع آپ سمجھنے والے ہیں جی. جی فوائد کرنے والے نہ کریں بننے ہیں اسی کو ان کے حاصل کرنے کی کس طریقے سب سے اہم بات ضروری بات ہے انسان سب اس بات میں ہے میں کھاؤں گا میری پرورش کرتے ہیں کھانا ہے گائے پانی رات شادی ساری تربیت سربیت ہمارے ہمارے آیا کھانا سینا ہے سواری ہے کیا کرتے کھانے پینے کا بندوبست کپڑے کا بندوبست اور بندوبست کا بندوبست میں مہیلا بچا اور چین کے لے جانے ایسی مضبوط چیز ایسا مضبوطے اللہ تبارہ کا تعالیٰ اور نماز کے ہاتھ ممال کا اتنا متاثرات اپنی قدرتوں والا لگتا ہے میرے سارے اللہ سے بارہ سالہ ہوتا ہے قدرت والا اپنی کورت والا ہے لہٰذا بم کی چل جامع پریشان ہوتا ہے جامع رات کے یہ تو ہی سے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے تو ہی جتنی کمزور ہو اپنا گاؤں خوف آدمی پر ہو تو جتنی پختہ ہو اپنا نام خوف کا پار میرا سامنے والا میری فارت والا ہے برت والا, والا ہے سارے کو پورا کرنے والا ہے. ایک ہم سال نہیں بناتے نہیں کرتے مانتے نہیں خلاف کیا ہوگا کام کرے گا اور مانگے جب ان کو روز پیس آئے جب اس سب تکلیف آئے جب ان کو کوئی مسئلہ ہو اتنا بھی نگاہ کی جب تو جلالی شام کی بلاش پر گانا نہیں لیکن بات میں سہولت نہیں پختہ ہوگا اتنا بھی نظر آدمی کی الگ الگ یہ آنا دن بیماری تو سے تو سے ہے تو بائی کی طرف نکال جاتے کام ہے تو پارے کی طرف تو بندو کی نکال جاتی اور سائل افراد سب نکال جاتی ہے سائید اور بات کرنے کے لیے تو کہا لیکن کہا کہ اخبار افباد ہے اسباب نہیں کچھ چیسے پور کھار تھا میں گی Nu ہے پہل میں آدم کھو بھی چیار رہی چوارے چیارے کارے مبس طرز حی�� ہے تاریخ ایبلا تو آپ کا اکنی سے بھراؤے مبس طلز سے بھرا ج protest ہے علیہ الساوڑ ہوں اور بتاتے اور یہاں ہمارے زمین پر ہے زمین ساری گراتی کرے گی جس میں دنوں میں گزرات ہوگی جس کے لوگوں میں فریقہ میں دسترخو چار سو آبادی کا پاکستان سات ہونا ہے اور پر زمین ہے تھوڑا چاند نکلتے ہیں کاٹھوٹ سات سو اور سر گرمیوں میں تو ہرے کو سرتی ہیں بدامہ کرتے ہیں اور سردی آ جائیں کاٹ خشک ہو سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ. آج کل یہ باتیں ہو رہی ہی. کے ہو ہیں یہاں مسٹری کو بالی جو مسٹری کے چونن وغیرہ ہیں نام ہے لوگوں کے اس کو جو پانی دیتے ہوں اس پانی سے بات کریں پانی لگانے کی ضرورت نہیں کسی گھر میں پہلے جا رہا میں صاحب سے کہہ رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ کھانا سے راضی ہو اور باتیں پر وقت ہو دریاؤں کی لہروں کی ضرورت نہیں اور اسی کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے ہر بار جنوری ہو سب دن سات دن رات کو بادل ہو جائے گا اور دن کو دھوپ ہو جائے گا سردی گرمی زمین کا گنسے کم چار سو دے سو پچیس کو آئے گا افسانہ گرمیاں اور دن بہت خیال رہ جائے رات کو بارش ہو کرے موسم سردی کو ہو تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شانتی جائیں گے کنگال دیے کا جنہیں ہے اس سے یہ روپیے جو اللہ کے جنہیں ہے نئے اس پر یہ چمٹا ہوتا ہے دنیا میں کاموں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے یہ کہ میں نہیں ہو رہا سر کیا آئے آدمی کہتا ہے کہ میں اتنا دادی جذب کا اب مین نہیں ہوگا سر کیا ہوگا کتنے پیلٹ ہے وہ نہیں ہے سب کچھ ہو رہا ساری چیزیں چل رہی تو زیادہ ہمت والے کابل پیلٹ ہے چلے گئے نہیں دیا ساری چیزیں گا انسان صرف میرے زدا کی شکل ہے تو مجھے راضی کرنی پڑے گی سر اور رکتے ہیں سب کا میں مزید ایسا پڑھ رہا ہے ایسا پورا دنیا راحا کے دنیا راحا کے سارے کاموں کی جو عمل بھی انسان کے بدن سے نکلتا ہے اگر خیر والا ہے اس کے لیے ساری کائناس سے لگ بھگ کرتا ہے ساری کائنات پر رات را را را کاف تک اور جو جب تک تک. آج جا خراب ہونے سے فائدہ ہوتا ہے تو اس کے وقت زحمت تک بھی یہ ساری کہنا ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکلتا ہے کے لیے ساری مخلوقات دعا کرتی ہے یہاں تک مچھلیاں پانی میں اور چونکیاں اپنے دلوں میں مرد جانور تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں کیا وہ گیس کے ایسا مرتھ ہے جو ہم بتاتی ہے وہ ساری مالات اور بکرتی ہے اور ساری مخلوقات کو فائدہ دیکھتی ہے اور ایسے انسان اپنی آزادی سے جو آباد کو خراب کر لیتا ہے ہمار کے خراب ہونے کے بعد اس کی اس پر تنگی اور ساری کائنات ہو چلی گئی میں رہوں بھائی کنفرم کا منفردیا میں شاہ جو, جو دنیا میں ہمارے حکامات ہے رات کرے گا منہ بڑھے گا اس کو دیں گے ہم گزار تنگی ہو زندگی کی تنگی والی ہے ہمارا یہاں پر جو مشکلات تگی خاطی ذرا اور معلوم کیا کریں لیکن خراب آزاد کے نتیجے نہیں ہے تو کچھ کچھ رہ نہیں ہے پتا ہی چلتا کے پکڑا لوگ ستر ستر بات اس کا ساتھ پہنچانے کی اللہ کے طلب کو آباد کو پہنچایا سب کے باوجود پھر بھی فرماتے ہیں اچانک کھا کے نہ ہو سکا جیسا کہ رام کوئی دو چار دن مار کی پابندی کر لیجیے کچھ آ جائے پو گئے بال بڑا کہہ رہا تھا کہ تو بڑا دنیا بھائی سو پرسن جہاں پہ چلتا ہے بہت گھٹیا سوال شروع کیا تھا دوبارہ دیکھنے کے بندے پاس کی معمولی چیز مانگ رہے تھے ساری کائنات نہیں کرنا اور اللہ دوبارہ خالم ہمارے ساتھ ابھی امان کی برکت کا ہے لیکن ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اسباب متعین فرمائیں ہیں جو اسی وجود میں اس کے لیے یہ اسباد اختیار کریں گے نہ تو باغ داری کا تیار کرنے میں ہماری مدد اور پہلے نہ ہمارے روحانیہ کو اور محنت کرنے کی عادت اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باجود ایک عظیم کے اپنے ہاتھ میں دیے ہوئے ایک عظیم شریعت مالک ہوتی ہے عورت کی قدرت اور قوتوں والے اللہ پر ایمان لائے ہوئے اور میں عظیم رسوم جس کے بعد حل کروائے ہوتے ہوئے, ہوئے مشکلات کو لیبر کے لیے میں اور یہ ہوا یہ ہوا آپ نے ہاتھ میں یہ سب نے اپنے آپ یہ سارے پیسہ نٹرایا تو نہیں نے ہاتھ میں پتن سے کا بھی کرتے ہیں امار جا کر بالکل ہیں اور وہاں جا کر علاقے کے احمد کی چھانٹی ہوتی ہے تھارٹنگ ہوتی ہے چارٹی ہونے کے بعد جتنا انساف جتنا یاد اتنی میئی جتنا جھوٹ جتنا سچ علاقے سے گیا ہے اور کے علاقے پر اللہ زیادہ مدد کی جاتی ہے عورتوں کا دھوپ اور بریب اور ظلم اور جو تھوڑی جو رحمت کے خلاف تھا اور, اور, اور بار اللہ بنایا ہے کیا سر کو پر اخباب کے مطابق ہوگا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے خلاف کرے گا ہم یا ہاتھ مول کے ذریعے اور یا اللہ کے حادثہ سرحمد کے ذریعے لیکن اللہ یہ ہے کہ کے کو کرے گا جاپان گیا تو آدمی میں نے ساڑھے سات بجے آپ یہ مطلب یہ ہے کامیابی کریں گے ساڑھے سات بجے ہم جائیں قدم اٹھائیں گے کام آخر آپ آٹھ بجے پہنچ ہی جائیں گے ابھی کام کی جگہ پر پھر کام شروع ہوگا تو کریں گے کام سنڈنٹ تھا اس میں وہ کیا سات پچ من پر پہنچے گا سات پانچ میں سارے جب میں پیچھے آدمی کے نام کے ساتھ اور کاپ لگاتے ہیں اور اور آدمی جتنا جو ہے تو کام کا پلاسٹک دیکھا پاکستوں کے بعد میرے پیچھے پہنچے میں کیا نیٹ کیوں ہے کہ پاکستانی کی باتیں نہیں ہوتی ہے پاکستان ہمارے پاس میں کرنے کا خاص طریقہ ہے ہر طریقے سے بات کرتے بہانا بھانا دھول بھولنا اور اس دن کا حملہ بچایا جاتا یہ باریات سے دکھا. اس کا دکھا سے بس پاؤ بس ٹیکسی تو بس سے نبر بس ہے نبر جہاں بس ڈیٹ نہیں ہوتی کیا امیدواری ہے وہ بس پر جاتی ہے زندگی سورج زندگی ہمیں سکھائی گئی نظم واپ اور پابندی مشق جتنی نماز میں ہے پانچ پک اتنی اویلی چیز میں جو اوقات پابندی جو بات پڑے جاتے ہیں ان کے ان کے پیچھے جو بالاری فنکا ہے جو بنا سکتے ہو لیکن ماشاء اللہ جام کر اور آپ جو ہے دو سال میں کر دیں گے پچیس سال میں پوری نماز بات کرنا تو گا تو پانچ میں پچیس سال میں پوری میں بات یہ والے پتہ ملے گا میں مدد کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں کہا کہ شخصیت کو درست کر دیتی شخصیت کو رباج کر دیتی اور برقطر وہ کھیل کے بعد اس نے سوچ کیا کہ شادی پر جانا ہے اور ہمارے گاؤں کے خاندان میں شادی کی زمین سوچی ہے بالکل خراب رکھی جاتی ہے میں نے سوچا تھا کہ میں سوچ رہا ہے میرے بارے میں کیا ہے میں نے کہا یہ اگر آپ آپ بماز پڑھنا چھوڑ دیں تو آپ پہنچائیں کیا آپ ہر لاہور جو بازتی ہیں ورنہ نہ خندہ ہو منظر بند جب میں اس کو ٹھاڑ دیتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ الگ توڑ دیتا ہوں یہ الگ یہ تو گھروں آج ہے اس کو آگوں نہیں کرنا پڑے گی جگہ ترقی تعلق اعلان کریں جب اس طرح کے تعلق ہوگا تو اس کو دے گا ان میں شادی میں جب تم نے گھر پہ بھرا نہیں یہ ہے نا یہ غیر غلط لیا ہوا ہے پاکستان سے نکالنے کے پیچھے کہتا کہ آر کا مقابلہ جو, جو غلط ہے کچھ ہماری ہماری بٹھانا غیر جی کہ ہے غلط ناجائز ہماری جو پختور ہے وہ آج بھی غمت ہوئے کوئی بس کام نہ کرو اگر صحیح صحیح اصول کے بتا دوں جائے تو ہم جانتے والا خراب ہو گیا اگر بیٹھے دماغ کے دماغ پڑ رہے ہیں خراب پی رہے ہیں نہیں ہو رہا ایسی کون بلائی میں چلی جائے سب پکڑا خون پھر گھرتا ہے وہاں پر جہاں پر اپنی ہوتے میرے بھائی جاپ سکا کہ کاٹ کر پہلے تو اس کہ اسلام کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتا کم از کم بائی چار <tries> ورنہ اپنے آزاد کو مقدر کر رہا ہے اور جب کسی دام پھیل جائے اور سارا دام پھیل جائے تو وہاں پر کفار کا دلبا ہو جاتا ہے اور مال مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان خون سے زمین ہوتی ہے اور ان پرنا آسمان بہت زندگی کو بک پڑے ماں بکر اپمان ہوا اللہ بہت پکڑا اور بچاؤ جو ہے فخر وہ لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے آپ سے صحیح چلتے ہوئے اپنے آپ صحیح آپ مان کر سکتے ہوئے تین درجوں میں سے ایک درجہ اس کے بارے میں رکھتے ہو یا ہاتھ سے روکنے والے ہوں یا زبان سے روپنے والے ہوں یا کم از کم دل سے نفر کرتے ہوئے اس کا بائی کاٹ کرنا اس کو تقبیر کر دیں اور اس کی تعداد بڑھنے پڑے ان کی تعریف نہ کریں ان کے ساتھ نہ کم از تو اتنا ایسا بھی نہ گیا کہ ایسی بات نہیں ہے بڑے آدمی ہیں تو بھائی کے جانے کے برابر بھی ماننی کوئی عمل بھی کر رہا ہے امر ایمان کے بغیر اور ایمان کے بغیر امر ایسا ہوا ہے, ملے ملے ملے ملے ملے ملے ہو ہے اس کی جڑ نہیں پتے شاخے نہیں کالواہ ہو تم مست کام ہوتے اللہ ہے مست کام ہو چلے ہمارے دنیا میں بتائے اور اور آج میں جس مارا جی کا چاہا پسند ملے گا منہ کا مانا تمہیں ملے گا اور ملے گا بہت احزاد کے ساتھ اس دیا جب یہ بات مکمل ہو جائے اپنا رب... رب... رب... ربوبیت کی ان کو بادشاہ میں لے کر جم جانا اس پر اس کا نتیجہ یہ کہ ساری زندگی بدل جاتی ہے اس کے دن مزید زمواریاں جو خود بنا اس کے دن میں ہے کہ ہمارا سنتول <سؤال> بندہ انسانیت کی اصلاح کے لیے اور شا ہو جائے کرے تاکہ جو آدمی پسند ہوئے تو چاروں طرف پھیل کر سارے آدمی انسانیت کے فائدے کا ذریعہ بنے اور سارے آدمی انسانیت پڑھ سکیں اندر